واشد محمد رسول رقيبا یادین بکول اللہ تعالی کی توفیق سے آج یہاں ستائیسویں شب ہے دنیا بھر میں اسے نلاط القدر کے لیے سب سے اہم قرار دیا جاتا ہے اور اس بارہ میں ایک حدیث بھی موجود ہے مصرد احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک بوڑھا شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہا کہ انی شیخ ان کبیرن علیل کہ میں انتہائی بوڑا ہو چکا ہوں اور بیمار بھی ہوں اور مجھے شب قدر حاصل کرنے کا شوق ہے تو کسی ایک رات کی نشاندہی فرما دیجیے تاکہ اس رات میں جاگنے کی کوشش کر لوں اور اللہ رب العزت مجھے للت القدر عطا فرما دے وہ رات عطا فرما دے جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل لہلت القدر خیر من الف شاہر یہ تقریباً چوراسی سال بنتے ہیں یہ ایک رات اتنی عظیم القدر ہے اور اتنی رفیع الشان ہے اسے ایک رات کی عبادت چوراسی سال کی عبادت سے افضل ہے برابر نہیں بلکہ افضل ہے تو اسے نویلا سلام نے فرمایا تھا کہ علیک کہ تم ستائیسویں رات پکڑ دو یہ ایک مرفوع روایت ہے جس میں ستائیسویں رات کے دہلات القدر ہونے کا اشارہ ہے بلکہ سرحیح فرمان موجود ہے سوال یہ ہے کہ جو نبی السلام کی عام حدیثیں ہیں تو میں سے وہر الباخ شب قدر کو تلاش کرو آخر اشر کی پانچ طاق راتوں میں تو اس حدیث میں اور اس میں پھر کیا تدویق ہو اس بابا جی سے آپ نے فرما دیا کہ تم ستائیسویں شب کو پکڑ لو اور اس حدیث میں ہے کہ اسے تلاش کرو پانچ تاخراتوں تطوی کی ایک صورت یہ ہے کہ جب اس نے یہ سوال کیا تھا تو اللہ تعالی نے اس اپنے بندے کے شوق کو دیکھ کر نبی اسلام کے لیے اس دفعہ اس مرتبہ شب قدر کا تعین فرما دیا اس سے کہہ دیا جائے کہ تم ستائیسویں شب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو ایک شوق تھا ذوق تھا اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے شوق کا ان کے بلبلے کا اور جو بھی ان کی سچی طلب ہو اس کی قدر کرتا ہے ویسے حکم یہی ہے کہ یہ تاک راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے کبھی اکیسویں کبھی پچیسویں کبھی تیئیسویں ستائیسویں انتیسویں ایک حدیث میں نبیر اسلام کا ارشاد ہے اور پھر سب علم واقعی کہ میں یہ سمجھتا ہوں تمہارا جو خواب ہے یہ زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے آخری سات راتوں جس میں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان تین راتوں کی اہمیت زیادہ ہے آپ نے ان صحابہ کئی آئے اپنا خواب ذکر کیا ہم نے خواب میں شب قدر دیکھی ہم نے شب قدر دیکھی فلاں رات تھے فلاں رات تھے اللہ رات تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ کی کہ جو کہ میں نے خوابیں سنی اتنی ساری تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری جو سات دن ہیں ان میں یہ رات زیادہ آنے کا امکان ہے ویسے حکم عام وہی ہے کہ جو آخری پانچ داخ راتیں ہیں ان میں اس کو شمار کیا جائے تلاش کیا جائے بن نقاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ شب ہے حلف حلفن کہا کرتے تھے للت القدر جو ہے یہ ستائیسویں شب ہے برکیف یہ ایک صحابی کا قول ہے اور جو مرفور واعد نبی السلام کی اپنی جگہ قائم ہے کہ الزم سے وہ حافل وطر بین الشر الواخر کہ اس کو تم تلاش کرو عشرِ عقیر کی پانچ طاقراتوں تو پانچوں راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے شریعت نے اس رات کو مہم رکھا ہے اور یہ ابہان خیر و برکت کا باعث ہے اگر رات کا تعین ہو جاتا تو آپ باقی راتیں چھوڑ دیتے بس ایک ہی رات اختیار کر لیتے لیکن ایبہان میں فائدہ یہ ہے کہ آپ پانچوں راتیں جاگتے اور پانچوں راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ایک شریعت کی حکمت ہے کہ بندے عمل سے دور نہ ہو جائیں بلکہ عمل انجام دیتے رہیں جیسے بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بتاتا نہیں تیری دعا قبول گئی پھر بندہ دعا کرنا چھوڑ دے گا بس کام ہو گیا میرا بندہ اگر توبہ کر لے اللہ اگر توبہ قبول کر لے تو بندے کو بتاتا نہیں ہے تیری دعا قبول گئی پھر بندہ تو آبار استفار کرنا چھوڑ دے گا میرا کام بن گیا تو یہ ابہام جو ہے یہ باعث و خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر شب قدر کا تعین کر دیئے تھے یہ فلاں رات اور نبی السلام بہت خوش ہوئے آپ گھر میں تشریف فرماتے مسجد میں آ گئے تاکہ صحابہ کو جمع کریں اور انہیں اطلاع دے دیں کہ شب قدر کا تعین ہو چکا ہے جب مسجد میں داخل ہوئے تو دو شخص مسجد میں جھگڑا کر رہے تھے بلند آواز سے آوازیں ان کی بلند ہو رہی تھی اور کسی مسئلے میں الجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے الجھنے کی ان کے جھگڑے کی وہ بھی مسجد میں یہ سزا دی کہ اپنے نبی کے سینے سے شب قدر بلا دی اس کا علم اٹھا لیا یہ تعین تھا اس کو اٹھا لیا اور آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے اللہ رب عزت نے درۃ القدر سے آگاہ کر دیا تھا اور میں تمہیں بتانے آیا تھا لیکن دو افراد کے جھگڑے نے وہ علم مجھے بلا دیا اللہ نے وہ تعین میرے سینے سے سلب کر لیے اب اس کو تلاش کرو پانچ داغ راتوں تو اس سے ثابت ہوا کہ جو مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں یہاں بڑا پرسکون ہو کر رہا کرو جھگڑنا بلند آوازیں اور بولنا چاہے دینی مسائل ہی میں کیوں نہ ہو اس سے گریز کرنی چاہیے اللہ کے گھر کی قدر اس کا احترام اس کی تقریم یہ تقادی ہم سب کو پورے کرنے چاہیے اللہ باق تو عطا فرما دیں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان کے اختتامی دن گزر رہے ہیں آج ہم نے چھبیسواں روزہ رکھا اور باقی چار یا تین دن ہیں جو بچے ہیں اس رحمت کے جو دن تھے رحمتوں کا ایک ایک دریا تھا جو بے کنار دریا تھا بہہ رہا تھا اور اس میں ہم سب غوطہ سنتے اللہ کی توفیق سے اب یہ دن رخصت ہوا چاہتے ہیں اور یہ ان دنوں سے فراق اور جدائی کے لمحات جو ہیں وہ قریب آ چکے ہیں اور یہ دن اختتام پذیر ہیں ہم ان دنوں کی بھی اگر قدر کر لیں اگر پچھلے دن غفلت سے گزرے یہ تین یا چار دن بھی تھوڑے نہیں ہیں اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں جس کا فرمان ہے کہ خلیا وادی اللہ ددین اسرف علسیں لا تخناۃمر رحمۃ اللہ میرے بندوں سے کہہ دو جو گناہ کر کر کے اپنے آپ پر زیاتیاں کر بیٹھے جن کی زندگی گناہوں اور معاشیتوں میں لچڑی ہوئی ہے اور گناہوں پر گناہ کر رکھے جن بندوں نے ہمارے دربار سے ایک طویل غیر حاضری اختیار کر رکھی تھی ادھر آتے ہی نہیں تھے ان سے کہہ دو کہ اللہ رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا آ جاؤ اب آ جاؤ صلاح کر لو مجھ سچی دوستی کر لو اللہ تعالیٰ گفور الرحیم ہے سارے گناہ بخشنے والا ہے اس کا نام لے لو اور ایک سچی جو دوستی کی فضا ہے وہ قائم کر لو تو اللہ راضی ہونے والا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے جو سابقہ جو انسان گناہ کرتا ہے ان کی معافی کا طریقہ کیا ہے ایک عدیز خودسی ہے نبیر اسلام کا فرمانا ہے کہ اللہ فرماتا ہے نا آیا لو لالا غنوبوں کا عنان السماء ثم سم مستفرند ہے علامہ کانہ من کام کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو ایک دفعہ مجھ سے استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا جیسے بھی ہوں میرے لیے کوئی چیز بڑی نہیں کوئی چیز مشکل نہیں تیرے ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اب وہ استفاع جو ہے وہ تین شرائط پر قائم ایک شرط کا تعلق زمانہ ماضی سے دوسری شرط کا تعلق زمانہ حال سے اور تیسری شرط کا تعلق زمانہ مستقبل سے زمانہ ماضی سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو پیچھے گناہ ہوئے ہیں کچھ سال بھر کے ہوں دو سال کے ہوں دس سال کے ہوں ان گناہوں پر شرمندگی ہو ندامت ہو ان گناہوں پر پشیمانی ہو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے پر نظم و ندامت بذات خود توبہ بندہ اگر نادم ہو جائے اللہ دیکھ لے کہ میرا بندہ نادم ہے تو اللہ معاف کر دیتا جس کی دلیل وہ شخص جس نے سو قتل کیے تھے اور بلاخ نادم ہو گیا ہلی من توبہ ہلی من توبہ لوگوں سے پوچھتا پھر کہ میرے لیے توبہ ہے مجھے کسی عالم کا مفتی کا پتہ بتاؤ میں جا کر اس سے پوچھوں میرے لیے توبہ ہے یا نہیں چنانچہ قصہ طویل ہے ایک حقیقی عالم کا بتایا گیا پہلے بھی بتایا لیکن وہ ایک عابد تھا عالم نہیں تھا اس نے فتویٰ غلط دے دیا کہ انّا لگت ہوا تیری توبہ کہاں قبول گی اس نے اسے بھی مار دیا اب کی بار ایک عالم ایک محدث اس کی نشاندہی کی گئی اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے اس نے کہا کہ میں یور بہین کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی کوئی فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا اللہ سب کی توبہ قبول کر خوش ہو گیا پھر سے ایک مشورہ دیا کہ تم واپس نہ جاؤ اپنی سرزمی پر اپنی بستی میں سامنے ایک اور بستی وہاں چلے جاؤ وہاں بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور توبہ کرو وہیں سے اپنی بستی نہیں گیا توبہ کا اس کو شوق تھا اشترار تھا لاچار تھا وہیں سے روانہ ہو گیا اور ابھی صالحین کی بستی میں پہنچا نہیں تھا نبی اسلام کی حدیث ہے فلم و نصف آدھا راستہ طے کیا تو جا اہل موت موت گیا موت آ گیا. اور بالآخر جو فیصلہ ہوا وہ جنت کا ہوا کیونکہ جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو دو طرح کے فرشتے سامنے موجود ہوتے ہیں ایک طرف جنت کے فرشتے جن کے ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور ایک طرف جہنم کے فرشتے جن کے ہاتھوں میں جہنم کا آگ کا کفن ہوتا ہے اور فرشتہ جب روح قبض کر لیتا ہے تو وہ روح جس کے لائق ہو اسے سونپ دیتے ہیں مگر یہاں تسیہ نہیں ہو رہا تھا جنتی فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ نادم ہو چکا تھا پشما ہو چکا تھا اور توبہ کا سفر اختیار کر چکا تھا اور جہنم کے فرشتوں کا موقف تھا کہ ابھی اس نے توبہ کی نہیں منزل مقصود پر پہنچا نہیں ابھی اس لیے یہ جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تدبیریں فرما چکا تھا اپنے بندے کی بخشش کا اس کی نظامت کو اللہ دیکھ چکا تھا بندہ دل سے نازم اور اللہ اس کو معاف کر چکا تھا ایک عدیض لفاد ہے کہ ناڈ صد جب وہ مرنے کے نیچے گرا موت جب آئی نیچے گرا تو اللہ نے اس کو سینے کے بل گرایا کہ اس کی جو توبہ کی زمین تھی سینہ اس کے قریب تھا اور جو گناہوں کی زمین تھی اس طرف پاؤں تھے کیونکہ دونوں زمینوں کو ناپنے کا حکم دیا گیا جب سینے سے ناپا گیا تو توبہ کی زمین قریب تھی اور سینہ اشرف الادا ہے فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں وہ پہ پہنچ تھوڑی ہوتے ہیں اس لیے نماز ایک مقدس چیز اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم جو تقوا کا محل ہے ناف سے نیچے جو کچھ ہے وہ غلاصت کے ڈھیر عبادت گٹر پر نہیں ہوتی عبادت پاکیدہ جگہ پر ہوتی ہے پاک محل میں اور تقوا کے مقام پر ہوتی ہے ایک شخص نماز کا وقت آئے تو جا کر گٹر پہ کھڑا ہو جائے تو یہ قابل قبول نہیں یہاں نظافہ چاہیے یہ تہارت چاہیے اور یہ دل جو ہے یہ طہارت کا مرکز یہاں بھی دل سے فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے نہ ناپا یہاں سے نہ پا گیا تو توبہ کی زمین خرید تھی چنانچہ اس کی روح جنت کے فرشتوں کو سونپ دی گئی اور وہ جنت قرار پا گیا یہاں ندام تھی پشیمانی تھی اور اللہ نے معاف کر پہلی شرط ہے جس کا تعلق زمانہ بازی سے زمانہ حال سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عملاً گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ سے توبہ کرنی یا جن گناہوں سے توبہ کرنی ان کو عملاً چھوڑ دے بالکل ان سے بغاوت اختیار کر لے اور زمانہ مستقبل سے جس شرط کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر ایندہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کرنا اپنے سچے دل سے عزم کرنا جس ذات نے توبہ قبول کرنی ہے وہ آپ کے جو دل کی کیفیت اس کو جانتا ہے کہ بندے کے دل میں کچھ چور تو نہیں کہ رمضان گزر جائے پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ایسا چور ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ عزم کی سچائی اگر دیکھ لے کہ بندہ دل سے چاہ رہا ہے توبہ کرنا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے یہ اس ذات کو منانے کا راستہ ہے بڑا سہل بڑا آسان ہے ابن آدم تیرے گناہ اگر آسمانوں کو پہنچیں اور تو ایک بار استفار کر لے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں اب یہ جن جو اختتامی لبحات رمضان کے اس میں جو زیادہ ہمارا کرنے کا کام ہے وہ استفار اور توبعی جو عبادت کا اختتام ہوتا ہے وہ استغفار پہ قائم ہونا چاہیے جیسے نماز میں آپ سلام پھیرنے سے قبل جو دعا کرتے ہیں علامہ ان کی ظلم تو نفسی ظلم کا تھی رہا بلائے اللہ انت فخر فخر من ہم نے ان کا الغفور الرحیم اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ بکش دیب سے یہ دعا سلام نے سے خبر پڑا کرو تشہد میں کیونکہ نماز ختم ہو رہی تو نماز کا اختتام جو ہے وہ توبہ استغبار کرو اس دعا کا معنی ہے اے اللہ میں نے اپنی نفس پر بڑا ظلم کیا ظلم کا یغفر بلائےوبۂ اللہ انسا اور گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے کسی دنیا کی طاقت میں یہ ہمت ہے ہی نہیں اسی گناہ کو معاف کر سکے یہ اللہ ہی کی شان ہے تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے فاغفر لی مغفرت ہم رہے اللہ اپنی مغفرت سے مجھے بخش دے ان کا انتر غفور رحیم بے شک تو بخشنے والا ہے اور بخشنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا بلکہ رحم کرنے والا محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا یہ نماز کا اختتام توبہ استفاق قبل اسہارفر ہو قرآن پاک تحجد گزار لوگ جو ہیں تحجد پڑھتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں کیم ال کرتے ہیں این جب فجر کا وقت ہوتا ہے شہری کا وقت تو پھر وہ استفاق کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار معاف کر دیں ہمیں یعنی تحجد کا اختتام بھی استفاق کر اس طرح بے شمار ہی بات ہے یعنی حج پہ نصوص آپ کو مل جائیں گے ان کا حج کا اختتام بھی استفاق کے ساتھ اب یہ ماہ سے ہم پورا مہینہ ہم نے گزارا آخری دن چل رہے ہیں ان دنوں میں کثرت سے طبع استغفار کا عمل ہونا چاہیے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی اور دوسرا شیطان ایک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ وار ہے نیکی کا غرور نیکی کا غرور شیطان کی پہلی کوشش کیا ہے کہ بندے کو نیکی نہ کرنے دے بندہ اگر شیطان پر غالب آجے اور وہ نیکی شروع کر دے تو شیطان کی دوسری کوشش کیا ہے کہ اس میں ریا کاری پیدا کروں دکھلاوا اور شہرت پسند تاکہ اس کا عمل ضائع ہو جائے اور بندہ اگر یہاں بھی شیطان پر غالب آ اس کو بچھاڑ دے تو وہ کوشش کرتا ہے بیچ میں مختلف وار کرنے کی آخری کوشش اس کی یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی کا غرور پیدا کر دے اس میں تکبر آ جائے اپنی عبادت کا سوچ کر میں تو بہت بڑا ہوں جناب میں نے تیس روزے رکھے روزانہ میں نے ترابی پڑھی اور جناب میں نے تین قرآن ختم کی اس طرح ایک کبر اور غرور پیدا ہوتا ہے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا کچھ لوگ مسجد سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو گور گور کے دیکھتے ان کی نظریں زبانیں حال سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اکیلا میں ہوں جنت الفردوس کا وارث باقی سارے جہنمی ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ بسا وہ یہ وار کرتا ہے نیکی کا غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ دو بھائی تھے ایک نیکوکار تھے اور شیطان اس میں نیکی کا غرور پیدا کرنے میں کامیاب ہو ایک دن اپنے گناہ گار بھائی سے کہتا ہے کہ بلاہ لا یق اللہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے تو تجھے یہ اختیار کس نے دی یہ قسمیں کھانے کا یہ گھمنڈ اپنی نیکی کا غرور تو یہ اللہ معاف نہیں کرے معافی تو میرے لیے جنت کا مالک تو میں ہوں تو کہاں جا سکتے حدیث میں محدود جب دونوں مر گئے ابو داؤت کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالی نے دونوں کو اٹھا لیا سامنے کھڑا کر لیا فرمایا کہ تو نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جی جاؤ میں نے اسے معاف کر دی اور تجھے جہنم میں ڈال دیا نیکیاں کہاں یہ نیکی کا غرور ایک بڑا اہم ہے ایک محلف اتنا ہے یہ بھی شیطان کی ایک آخری کوشش ہوتی ہے کہ بندے کے اندر یہ پیدا کر دے اور بندہ اگر کر توبہ کرتے ہوئے اٹھے استغفار کرتے ہوئے اٹھے تو شیطان کا حربہ ناکام ہو جاتا شیطان پسپا ہو جاتا ہے اور بندہ اس پر غالب غالبا جاتا بندہ اپنے شیطان کو بچھاڑ دیتا کہ وہ تو نیکی کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہے اور آخر میں کیا کہہ رہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر اس طرح نیکی کا غرور پیدا نہیں ہوتا یہ توازو پیدا ہوتی یہ توبہ اور استفار بندے کی توازوں کی علامت ہے اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جو بندہ توازو اختیار کر لے چھپ جائے اس کے اندر انکساری آ جائے کوئی غرور نہ ہو کوئی تکبر نہ ہو اور کسی قسم کے کبر کی کوئی کیفیت نہ ہو تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس نے ہر قسم کا تکبر اپنے لیے رکھا ہے وہ اللہ کی زینت توازو ہماری زینت جتنا توازو اختیار کرو گے اتنا اللہ خوش ہوگا اور جتنا اپنی بڑائی کے جو ہے وہ راگ علاق ہو گے اتنا اللہ ناراض ہوگا الکری اور تکبر میری چادر میرا لباس اس لباس میں جس شخص نے ہاتھ ڈالا اس کو جہنم میں ڈال دوں اس کی جیسی بھی دیکھیا تکبر میرا, میرا لباس میری چادر اس میں ہاتھ ڈالنے والا جہنم میں بندے تیری زینت آجزی میں ہے اور توازوں میں ہے عقرب ما یقون ربے ہی وہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے جب سجدے میں ہو اس کے ہاتھ بھی زمین سے مست ہو رہے ہیں اور اس کی ناک اور پیشانی مٹی سے رگڑ رہی ہو گھٹنے زمین پہ ٹکے ہوں اس سے بڑھ کر توازن کی کیفیت کوئی نہیں پیارے پیغم فرمان ہے کہ سجدوں میں دعائیں کرو تم اللہ کے بہت قریب ہو حالانکہ سب سے نیچے زمین سے چپکا ہوئے اللہ کے بہت قریب ہو تم دعائیں کرو اللہ قبول کرے گا چھانٹ چھانٹ کے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کیونکہ اس کو توادہ پسند ہے اور بندے کی یہ حالت متوادع حالت ہے جو اللہ کو راضی کر دیں گے تو پھر ان اختتامی لوحات میں کثرت سے استفاق اور توبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس اور استغفار کا فائدہ جو ایک شیطان کا وار ہے رودے کے تعلق سے غرور میں مبتلا کرنے کا اور کبر پیدا کرنے کا شیطان کی اس سے امیدیں کٹ جائیں گی اس کی توقعات ٹوٹ جائیں گی اور بندے سے مایوس ہو جائے گا کہ بندہ شروع سے آخر تک استقامت کا پہاڑ ثابت ہوا اور میں اس کو برغلانے میں کامیاب نہ ہو سکا یہ بندہ مخلص ثابت ہوا اور میں اس کو برغلانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ہر نیکی کے اختتامی لمحات جو ہیں وہ توبہ استفار کے ساتھ ہوں کثرت سے استفار کیجی امر ممنی نے پوچھا تھا یارسود اللہ سلم ان وافق تو لہرۃ القدر فمادہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا کہوں اس میں اللہ سے کیا مانگوں اب اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے نہ ختم ہونے والے نبی السلام نے کس خزانے کی تلقین کی میں کہ قولی عائشہ یہ کہنا اللہ منقون تو حب الافو فافانی اللہ من نقافون تو حب الافواہ فافانی اس کا ترجمہ اے اللہ تو گناہوں کو مٹانے والا تو حب العفو اور تجھے گناہوں کا مٹانا پسند ہے فافانی میرے گناہ بھی مٹا دیں میرے گناہ بھی مٹا ڈال بس یہ کثرت سے کہو کوئی توبہ اور کا درس ہے کیونکہ یہ شبِ قدر آخری عشرے کی رات تو اختتامی لمحات میں وہی درس ہے توبہ کا استفار کا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرو ویسے بھی نبی السلام کی حدیث ہے اگر یہ مہینہ آیا اور جو بندہ گناہ نہ بخشوا سکا اسے اللہ کے رہنمے سے دور کر دیا جائے یہ جی جبیل امین کی بدعا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی آمین ہے کہ بہت من ادراک المدان قلم جو فرلو جس شخص نے رمضان پا لیا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے تو گناہوں کی بخشش ہماری ضرورت ہے استفار ہماری ضرورت ہے توبہ ہماری ضرورت ہے اس پر ان دنوں میں ان لمحات میں راتوں اور دنوں میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ رب عزت جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ کے پیارے بیگمبر گناہوں کی جو مغفرت البخشش ہے اس میں بڑی تفصیل میں جایا کرتے بڑی تفصیل اللہ اغفر زمبی قلب ہو دکھتا ہو وہ جلت ہو بصغیرہ ہو وہ کبیر ہو بخا ہو وہ آمدر ہو برقرہ ہو وہ علائد کتنی تفصیلی طوبہ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے حالانکہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہمیں تعلیم دی جا یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کرتے پتلے گناہ بھی اور بھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی اور چھوٹے گناہ بھی وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کے کی اور وہ گناہ بھی معاف کر دے جو مجھ سے غلطی سے ہو کے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے چھپ کر کیے اور وہ گناہ بھی معاف کر دے جو عدل اعلان کی یہ دونوں قسم کے گناہ بڑے خطرناک ہیں چھپ کر کریں وہ بھی خطرناک ہیں اعلانیہ کریں وہ بھی خطرناک ہیں اور نبیر اسلام کے دونوں چیزیں موجود ہیں کل امتی معافن عند المجاہرین میری پوری امت معافی کی مستحق ہے سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں جن کو لوگوں کی بھی حیا نہیں اللہ کی بھی حیا نہیں اعلانیہ گناہ کرتے ہیں دن پھرتے ہیں یہ لوگ بخش کے مستحق نہیں ہیں مانا اعلانیہ گنا بڑے خطرناک اور چھپ کر بھی خطرناک نبی رسلام کی حدیث ہے کچھ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور نیکیاں لائیں گے یہ اصو نب اعمال ان کا امثال جو تہامہ ان کی نیکیوں کا سائد اور حجم جو ہے وہ تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا تہامہ پہاڑی سلسلہ اس کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی لیکن مجھبا منصورہ اللہ ان کو ذرے بنا کر بخیر دے گا اور تمام نیکیاں ٹوٹ پھوٹ کر ضائع ہو جائیں گی پہاڑوں جیسی نیکیاں ذرے بن کر بکھر جائیں گی اور کوئی فائدہ نہ ہوگا صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے پارسا بنتے تھے بڑے متقی بنتے تھے تقوی کا لبادہ کوڑا ہوا ہے دنیا کے سامنے لیکن قانون داخلہ لو کہ محارم اللہ لیکن خلوت میں جب جاتے تو اللہ کی حدوں کو چن چن کر پامال کرتے اور چن چن کر گناہ کرتے اپنا اچھا روپ لوگوں کے لیے تھا اور گندا روپ اللہ کو دکھانے کے لیے یہ چھپ کر گناہ کرنا تو اللہ کے پیارے بیگم ہر گناہ سے توبر استفار کر رہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے آپ کا کوئی گناہ نہیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ یہ اللہ میرے پتلے اور موٹے گناہ معاف کرتے بڑے اور چھوٹے گناہ معاف کرتے جو آمدن کیے وہ بھی معاف کرتے جو خسن کی وہ بھی کرتے یا جو چھپ کر کیے وہ معاف کرے جو اعلانیاں ہوئے وہ بھی معاف کر دے ہر گناہ سے توبہ اور استفار اتنی تفصیلی آپ نے توبہ کی ورنہ آپ کی دعائیں بڑی جامع ہوتی بڑی جامع ایک ایک جملے میں جو ہیں وہ دنیا اور آفر کی بلائیاں جمع ہو جاتیں مگر توبہ اور استفار کے تعلق سے آپ کی دعائیں جو ہیں بڑی تفصیلی ہوتی اور بڑی باریک بینی پر قائم ہوتی کیونکہ یہ ہماری سب کی ضرورت ہے یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بندہ پوری طرح گناہوں سے پاک صاف نہ ہو ایک گناہ بھی اگر باقی ہے تو بندہ وہ لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ نہ بخشوانے ایک گناہ بھی اگر بات اللہ تعالیٰ نے عدم علیہ السلام کو ایک گناہ کے ارتقاب پر جنت سے نکال دیا تھا حالانکہ بڑی تکریم دی بڑی عزت دی ملائکہ کا مسجود بنا دیا ایک سجدہ کیے بغیر جنت دے دی ایک درخت سے رو اسے چکھ لیا اللہ نے نکال دیا یہ ہمیں بتا دیا کہ جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں اور جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں ایک معصیت بندہ لے لے اس کی دان سے چمٹی رہے تو اس کو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا اس لیے ہماری ضرورت ہے توبہ اور استغفار ان اختتامی لمحات میں ہم جہاں دوسرے کام کر رہے ہیں وقفے وقفے سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے خاص طور پہ وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے امل مومن کو تعلیم فرمائے تھے اللہ عمّّنّہ کافون تحب الفوا فاف و یا اللہ اس مجلس میں جو بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں سب کو گناہوں سے پاک صاف کرتے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے یا اللہ رمضان کا اختتام اس طرح فرما کہ ہم سب کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو چکی یہ گردنوں کی آزادی کا مہینہ ہے ہمیں بھی شرف اطاف رما دے ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے مفرت سے ڈھانپ لیجیے ہمارے ساتھ محبت کا اور رضا کا فیصلہ فرما لے یا اللہ ہم سے رادی ہو جا یا اللہ ہم سے رادی ہو جا یا, یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے قولی لہٰذا بستفر اللہ علیہ ولکم الحمدللہ رب ربرآمن